الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغصره ونؤمن به ونزكال عليه ونعوذ بالله من شرور ينفذنا ومن صيات عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يبدله فلا عدي له ونشر من لا إله إلا الله واخده لا شريك لاه ونشر من محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لا أحد وزينة وتفاخر بين الأموال والآلات كمسل غيذنال والكفار نباتون وحيدة وتفاخران ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله رضوان ملاحيات الدنيا إلا متاع الغرور ثابقوا إلى مغفرة من ربكم وحيدة نغفاق على السماع والأرض وعدد المتقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري واسر لي امر وحلو وغفتم من لساني قو قولي محترم بھائی اور دوستوں طور پر فرمایا گیا ہے کہ دیکھو دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے یہ سوائے اس کے کیا بات ہے جی بڑا حیات دنیا دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے یہ خیال تماشا ہے وزیرت اور یہ زیب کی زیب وزیرت واق وقم بالک و, تفاق و, و, تفاق و, و, و اولاد آپس میں مال اور اولاد کی کثرت کا تفاقر و آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا تو اس میں اللہ تبارک تعالی نے انسان کی زندگی کے تین ادوار کا تذکرہ کیا ہوا ہے پہلا تو زکرا بچ گانا زندگی کا لاہ و لاب بچپن کی زندگی میں انسان کو بہت مزہ کھیل سماشے میں ہی آتا ہے یہ کہتا اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ مہربانی کریں تو صبح سے لے کر شام تک مجھے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا کریں نہ کپڑے بدلنے کا کہے نہ منہ دھونے کا کہے اور نہ کھانا کھانے کا کہے بھوک جب لگتی ہے بھوک ستاتی ہے تب بچہ کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے ورنہ کھانے کی طرف بھی نہیں آتا اس وقت اس کا مہم جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ و خیال کے جذبہ اس کا ہوتا ہے اگر اس کو کھیل کود کے جذبے میں چھوڑ دیا جائے تو مستقبل کی زندگی کے لیے انسانوں کا ایک نق کا احسابہ ہو جاتا ہے باقی ان کو کچھ نہیں پتہ اس لیے سمجھدار ماں باپ اس کے جذبے کے خلاف اس کا جذبہ کھیل کود کا ان کا جذبہ پڑھنے پڑھانے کا اس کے جذبے کو کچلتے ہیں روکتے ہیں اس جذبے پر ڈالتے ہیں اس کو بڑی ناگواری ہوتی ہے مارے ڈر کے ڈنڈے کے ڈر کے تھپڑ کے ڈر کے یا مارے لالچ کے کافی کے لالچ میں بچے کو یا خوف سے کام کرایا جاتا ہے یا شوق سے کام کرایا جاتا ہے تھپڑ اور ڈنڈے کا خوف کافی کا شوق اسے بچہ کام کرتا ہے لیکن مزہ سن آتا ہے کہتے کہ سمجھ تو سمجھ آ ہے اصل کا ہم تو کھیل کودیں نمبر حیات دنیا لاہوں والا ہے مزدینت پھر بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ویبینت کے پیچھے ہوتے ہیں ہیئر کٹ کیسی ہو ہیئر اسٹائل کیسے ہو کپڑے کیسے ہو کیسی ٹیلرنگ ہو کہاں سے بات ترشے جائیں کئی بار ہمارے گھر پر آ کر عربی ترجتا ہے جو کچھ کو دے دے خوش ہو جاتا ہے اسی کے لیے لوگ جا کر دو سو ڈھائی سو تین سو روپئے پانچ سو روپئے دیتے ہیں. صرف تو دوسرا دور اس پر زینت کا آتا ہے بس آدمی سمجھتا ہے کہ زیب الزینت ہی آپ سب کچھ ہے اب کھیل کود کا جذبہ ختم ہو گیا اور زیب و الزینت کا جذبہ شروع ہو گیا وہ زینت صاحب جو ہے گھر پر کھانا ہو یا نہ ہو اس کے کپڑے استری ہونے چاہیے اس کا ٹاپ برابر ہونا چاہیے جی اس کے سر کے بات ٹھیک ہونے چاہیے گھر والوں کو کھڑا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے جن پر جو کچھ بھی گزرتی ہے اس کا زیب و زینت کا سامان پورا کرو جی پڑھنا پڑھانا نمبر لینا مستقبل وہ سوچ ہی نہیں اس کا نزید تو اہم کام زیب و زینت ہے کہ میرے ہیئر سٹائل کیسے نظر آ رہی ہے کہ میری شکل کیسے نظر آ رہی ہے میرے کپڑے کیسے نظر آ رہے ارو جدید تہذیب میں کہیب نفسیاتی غلطہ بھی لڑکوں کو لڑکوں کو لگی ہوئی ہے اور نفسیاتی غلطہ بھی کیا ہے کہ لڑکوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا میں لڑکی نباؤں گا اتنا لڑکیوں کو پسند آؤں گا حالانکہ نفسیاتی اصول ہے کہ لڑکی کو کبھی لڑکی نما لڑکا پسند نہیں آتا جی لٹا رہے گی پشاور کی پشتو جی لٹا رہے کہتے ہیں اور ہزارے کی, کی سواد کی پشتوا کے نرخے کہتے ہیں دے خدا جائے لے. کو جھوٹ سی دیکھا یہ دستیابی مسئلہ ہے عورتوں کو زرارا پر والا لڑکا تو سرد ہوتا ہے کیا وہ کہہ لے اور عورت بنائے مرد کو مرد بنائے مرد کے لیے کشت میں ہے تو اس کا عورت بنا ہے اس کا عورت کے لیے مرد میں ہے تو مرد کا مرد بنا ہے اس کا جوش جرد اور ہیبت اور جلال ہی چیز ہے مردانگی ہے جی؟ تو بالوں کو لٹکا دے رہا خوشبو سے ڈبا کر دے اور اگر کو چمکا دینا تو بدار کی شادی ویسے واقعات لکھے ہوئے تہذیب کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے سارا واقع زینت میں ضائع کر دیتا ہے سارا پیسہ زیب زینت میں ضائع کرتا ہے اپنے قیمتی مقاصد کی نظر کر دیتا ہے قربان کر دیتا ہے مرحلہ تیز بیان ہوا اور وہ تفاق روم بہن الم والے ولا اولاد جب بڑا ہو جاتا بال بچے ہو جاتے ہیں اب مال کے بڑھنے اب اس کو کپڑے کیسے ہی پہنے ہوئے ہوں یہ مقابلہ مال کا کرتا ہے مال کو میں زمیندارے میں دکان میں دکان میں کپڑے میلے برا آلو خیر پہ کپڑے خراب ہوئے ہوتے اور اس کے گاؤں میں جائے تو جو گائے کے گوبر کپڑوں کو لگے ہوئے جیسوں کو لگا ہوا کوئی بے بت نہیں رہی لیکن ابھی ایک دوسری دوڑ میں لگ گیا ہے آپ فخر مال ہے آپ کپڑوں پر تو گوبر لگے ہوئے کہتے پلا نہیں جائے گا وہ مکان میری گائے میری اتنا دودھ دیتی ہیں یہ سب کو گنا ہے اللہ تبادلہ کی میں کیسی آیت مقندرت م... والا آ... نام ہرف جس میں الفاظ ہیں ہم نے انسانوں کے لیے شا بتاؤں وہ کیا چیزیں ہیں عورتیں ہیں بیٹھے ہیں اور سونے چاندی کے گھنک کے سکے ہیں اور نمبر لگے ہوئے گھوڑے آج کل خبر پٹھی والی گاڑی ہوتی ہے نا آدمی این ہے میں نیا بن جاتا ہے لیکن فرمان ہوتا ہے کہ افسوس گاڑی خبر پٹی والی نہیں ہے. کیوں جاتے پولیس ایسے چھوڑ دی آگے سے روکتے نہیں اس کو میں سب سے بڑی گاڑی میرے پاس ہے میں نے ایم پی ایگ پھر بھی قانونی طور پر بھی ایم پی نہیں لکھ سکتا جو ٹریفک کے رول تھے نا اس پہ سرکاری ملازم کو سبز پارٹی یہ بھی بعد میں ہوا ہے پہلے سرکاری ملازم کی گاڑی پر کوئی نشان نہیں تھا پرانے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے نمبر لگے ہوئے چائے گھوڑے جذبہ کا بنتا ہے مارا نام مویشی میری گائے ایسی میری بھینس ایسی اور ہار کہتے ہیں تو فلانے جگہ میری زمین ایسی جی وہ ایک غریب ایک جو جی ہے وہ بیس کنال گندم پیدا کرتا ہے جی دوسرا کہتا ہے کہ ہمارا تو بس زیادہ زمین دارہ نہیں ہے تو بس یہ گندم پیدا کرتا ہے جی پینتیس ہزار غریب کہہ جاتا ہے ہمارا جی اس پر فخر اب یہ استفاقر کے شعبے میں آ گیا اس فیلڈ میں آ گیا آپ وہ تماشا میں بھول گیا زیب و زینے سے بھول گیا آپ کپڑے میلے کچھ ایلے لیکن منہ منہ کی باتیں بولتا رہتے ہیں اپنی حیثیت کو جمانے کے لیے پورے ٹرے جی پوری ٹرا جی کیا ہوگا اس کو پتہ ہے کہ کپڑوں سے تو اعظم اتنا نہیں ہوتا جتنا اگر میں کہوں میری فلانی جگہ اتنی زمین ہے میرے اتنی بہنیں ہیں میرا اتنا زمیندار ہے اتنی زراعت ہے میری نہیں ہو گیا اگلا آتا ہے والا اولاد لیکن دیکھو غور کرو کا مسئلہ گئی سر کو فارم واطو پتھرا حکامہ اس کی مثال ایسی جیسے بارش برسی اس سے فصل ہوگی پھر وہ زرد ہوئی اور جو ہے تو کسانوں کو بہت بھری لگنے لگی بہت پسند ان کو آ رہی ہے لیکن اگلا اگلا انجام اگل اگل اگل کیا ہے ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جانا لہذا دنیا کی زندگی بھی ایسی چمک بمک ہے فصل کا سبزہ پہلے بڑا پسند آتا ہے پھر سمجھدار آدمی اس کے خوشک کو دیکھتے ہیں زرد ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جب گرنے مر جاؤ جب پک جاتے ہیں وہ گدر کی ٹیڑھ کی جاتی ہے تو اس سے نا تہذیب باتیں کی ہوئی ہے نا جب اس کی گدر ٹیڑھ کی جاتی ہے کیبر سے تو ہی بدرس ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کے زمین پر پھینک دیتے ہیں اور بیلنس کے اوپر پھراتے ہیں رگڑ بگڑ کے شامل کرتے ہیں. اس کے کیبر کا علاج کیا جاتا ہے لا سنابود کر دیجیے تو so, لہذا اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام جس پر تذکرہ ہے جی؟ آخر فلاح الابق دو انجام نکلنے والے ہیں یا تو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید کا انجام نکلنے والا ہے اس کا, اس کا پکڑ میں ہوگا انسان اور یا مفرت اور اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی رضا محمد حیات دنیا اللہ مطالعہ دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے یہ نہیں ہے سوائے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دھوکے کا سامان ہے بہت بڑا کم از کم اس درجے تک آنا کہ دنیا کو عالمی حکامات کے مطابق برچے حلال حرام کی تمیز کرے ظلم جھوٹ فریب سے بچے اتنا ترک محبت دنیا کا تو فرض ہے اتنا ترک محبت کرنا جس سے دنیا کے لیے حرام کو چھوڑ کر حلال پر آ جائے جھوٹ فریب دھوکے کو چھوڑ کر حاک صاف سچائی پر آ جائے اتنی اتنا ترک محبت واضح فرض واضح ہے باقی ایسا ہو کہ دل میں دنیا کی قدر وقت ہی نہ ہو سونے کے ٹھیک رہے کی قدر ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں میرے نزدیک دنیا دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایک آدمی آیا جو بناتا تھا سونا تانبے سے سونا بناتا تھا وہ کیمیا گھر کہتے ہیں بڑی کتابوں میں واقعات دیکھیں ہوئے کیمیا گھر ہو کیمیا گھر آیا بہت بڑے بزرگ جی رحمت اللہ نے کہا کہ آیا تو اپنی کتاب, اپنی کتاب کے مطالعے میں لگے ہوئے ہیں سلام کی عرصے بیٹھ اور کہا میاں آپ کو پتا ہے میں کی میاں گر ہوں کی میاں گھر تو پڑھتے کہ اچھا تو خیال تھا کہ موسیقی ہوگا کہے گا کہ اچھا جی آپ سونا کیسے بناتے ہیں تو کی گر کہا اچھی بات ہے متوجہ نہیں ہو اس طرح بات نہیں ہے میں کہتا ہوں میں کیے جا رہا ہوں متوجہ ہی نہیں ہوتا میں کہا مجھے سونا بناتا تھا تانبے سے دیکھو یہ پرانی چیز پرانی چیز چڑی بوٹیاں سامان یہ جمع کیا میں نے اور یہ آپ کے سامنے میں تانبے سے سونا بنا دیا یہ سونا بن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں دے رہا ہوں نے اوپر رکھ لیں اوپر رکھ لیا آدمی چلا گیا کافی عرصے کے بعد آیا خیال تھا کہ یہ آدمی تو اب میں جاؤں گا وہاں پر تو کچی آبادی کی جگہ پر بڑے بڑے بنگلے ہوں گے اور بڑے بڑے مالات ہوں گے بڑے گھوڑے کھڑے ہوں گے کرو پھر وہ جب آدمی آئے تو وہ ویسے ہی حال ہے جیسے کہ کو کوئی خاص پہچانا بھی نہیں انہوں نے وہ بڑی حیرت ہوئی کہ میں کہ میں گھر اور مجھے آدمی پہچانتا مجھے تو سونا بنا کر دے کر کیا تھا میں پتہ نا ہوں. کہ میں گھر ہوں اچھا اچھا میں آپ کو سونا بنا کر دے گیا تھا نا پچھلے سال کہا وہ آپ نے اوپر رکھا ذرا دیکھیں آپ ذرا دیکھا تو وہیں پر پڑ پڑا وہ اتنا بھی اطالعہ کروں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرے جیسا توکل کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں آسمانوں کا حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے حلال روزی جی کا بندوبست کرے تو ایسا توکل کرو جی ساتوکڑ کہا کے تو پرندے جس, جس, جس طرح پرندے سب اٹھتے ہیں خالی پیٹ اٹھتے ہیں وہ سے نکلتے ہیں اور شام کا ایسے حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہی ہوتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کھیتی کرنے کی دکان لگانے کی اللہ نے غیب سے روزی کا سامان کیا ہوا مسلمان کے لیے سب سبزر کے مائی جو ہے وہ مال غنیمت ہے جب یہ اللہ کے دید کے لیے ایسی کوشش کرنے کے لیے وابستہ ہوتا ہے اس میں جان بھی قربان کرنے کے لیے اختیار ہو آمادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ مجاہدین ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و اس کو روزی دیتا ہے مال غنیمت سے رام رضوان اللہ علیہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ بعد کے مت والے اتنی باداری کا سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ ساری روزی جو تھی یہ مال غنیمت کی ہے عبداللہ زبیر رضی اللہ اتنی زمین ہے کہ کام کرنے والے ایک ہزار غلام ایک ہزار غلام بارہ ہزار دھرم کا ہوتا تھا اور زمانے میں سو دھرم کا اونٹ ہوتا تھا تو ہزار کے بارہ ہزار ضرور میں کتنے آ جی ایک کروڑ بیس لاکھ ہوا جی پھر ایک کروڑ بیس لاکھ کو آج کل چالیس ہزار کا اونٹ ہے اور زمانے میں سو کا اونٹ تھا تو کتنا چار سو گا انفلیکشن ہوئی جی اس کو ایک کروڑ بیس لاکھ کو چار سو سے اور غرب دیں اتنی مالیت ان کے غلاموں کی قیمت کی تو یہ جی زمین میں کام کرتے ایک ہزار آدمی کتنے کتنے ہزار غریب میں کام کرتے ہوں گے اور یہ سارا مال بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا مال غنیمت کی زمین ان کی مال غنیمت کی زمین ہے اور حیدرآباد میں نوبر جیسے حال میں گئے مدینہ منورہ ان کے جیب میں ایک درہم تھا اور ان کی زندگی مکمل جب ہوئی ہے تو اس میں ساٹھ ہزار غلام انہوں نے زندگی میں آزاد کیے ہیں ایک روایت میں ساٹھ ہزار غلام ایک روایت میں ساٹھ ہزار خاندان وہ ساٹھ ہزار کو پھر بارہ ہزار سے زرب دیں بارہ ہزار کو پھر چار سو سے زرب دیں تو کتنی مالیت بنتی ہے یہ کوئی چھ سات ارب بنتے ہیں اتنے کے غلام آزاد کیے ہیں پچاس ہزار روزانہ صدقہ کا دس ہزار درم بیس ہزار درم پچاس ہزار دھرم یہ روزانہ کے صدقے ایک دفعہ ان ایک اون کے ایک ہزار گدم کے لگے بھی آ رہے ہیں اور مجین امرورہ میں کہا تھا لوگوں پر غربت کا حال تھا خریدنے کی طاقت نہیں تھی طاشہ رضی اللہ نے بلایا انہیں اور کہا کہ آپ جنت میں گسٹ کر داخل ہوں گے نا دس جنتیوں میں سے تھے داخل ہو گٹ کر داخل انہوں ہو آپ گوا رہے ہیں میرے جو اونٹ آ رہے ہیں گندم کے یہ گندم اونٹ اور اونٹوں پر جب پڑا ہوا اسباب ہے جو بوجھ اٹھانے کے لیے اس کے اوپر ڈالتے ہیں کتح بیٹھی ہے تو یہ سارا اونٹ گندم اس کا اسباب سب مدینہ منورہ منور والے اور, اور افاد کے وقت اتنا مال ان کا پیچھے رہا ہے کہ چھ چھ لاکھ دھرم آٹھ بیٹوں کو نقد ملے ہیں اور سونے کیٹوں کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں اتنا لگی یہ سارا اللہ نے مال گنی مت بھی کیا, کاروبار کیا اور مال مت اور عبداللہ زبیر کا کوئی کاروبار نہیں ہے سواگت مالی گنیمت مومن کی روزی تو اللہ تعالیٰ نے مالِ زنیمت میں رکھی ہے بشردے کے دین کے لیے ایسی کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائے کمر بستہ ہو جس میں جان دینے کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو پھر اللہ نے محمد کی روزی جو ہے وہ ہدیہ میں دیکھی ہے کہ جب آدمی دین کے لیے جان دینے کی کوشش کرنا ہو جی لیکن ایسا تھکتا ہے عبادت میں اور اللہ کی یاد میں اور دین کی خدمت میں جب بھوک تھکتا ہے جیسا لوگ اب دکانوں پہ تھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کا اس کو بادشاہ بناتے ہیں لوگوں کو دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اس کی روزی بندے بس کر اور تھرڈ گریڈ کمائی جو ہے وہ دکانداری حلال روزی دکانداری زمیندارہ یہ مومن کے لیے تھرڈ گریڈ کمائی ہے اور بھی صورت میں کہ اس نے جھوٹ نہ بولے فریب نہ دے دھوکہ نہ کرے سچ بولے صحیح محنت کرے زمین دارہ کرتے جانوروں کو تکلیف نہ دے مدارن کو تکلیف نہ دے ان کو پریشان نہ کرے ساری شرائط پوری ہو تب الزی بنتی ہے دنیا دھوکے کے سامان ہے مغفرت من ربکم دوڑو اور بڑو آگے مغفرت کی طرف آلو کر دست اور طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر کے برابر ہے اور جو اعلان نے اختیار کی ہے تقوی والوں کے لیے قرآن پاک کی آیتیں ایک وہ ہیں جن پر عمل ہوتا ہے آزا و جوارے کے ذریعے نماز کے حکم ہے اس پر عمل ہوتا ہے رقو سجدہ کھڑا ہونا ہاتھ باندھنا اس شکل میں ہاتھ ہے اس پر ان کی ان آیتوں پر عمل ہوتا ہے کہ آدمی اپنا پیسہ لے کر گھر بار چھوڑ کر بیت الشری پر جائے وہاں تو کرے سائی کرے یہ کرے ایسی آیتیں جن میں اصلاح کا ہو جن کے آخرت کے مضامین ہوں اللہ کے کے مضامین اور دنیا کی بے کو بیان کیا گیا ہو اس پر کیسے عمل کر کیا جاتا ہے ان آیتوں کو ان آیتوں کے مضمون کو ذہن میں لے کر اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے جیسے کہ صوبیہ مراقبہ کہتے ہیں پرانے کی آیت میں تفکر تدبر اور تفکر اصطلاحات دو, دو پاک میں استعمال ہوئی ہیں تفکر اور تدبر اور اس کے لیے صوبیہ نے مراقبہ کی اصطلاح استعمال کی ہے یعنی دہان جمانہ اور اللہ تعالیٰ کے الگ والے اعمال میں سے ایک پورا عمل ہے تفکر و تدبر و مراقبہ کہ جس کے ذریعے سے جب آدمی غور کرتا ہے دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے اس کا تھوڑا وقت ہے اس کو روکنے والا بھی اللہ ہے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اگر اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اللہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا لہذا میں اللہ کو راضی کرنے میں کیوں نہ لگوں کہ جو سب سے بہتر وسیلہ ہے سارے مسئلوں کا حل کرنے کا جن مضامین پر دھیان جمانا اس کے نتیجے میں باطل میں قلب میں توحید پکی ہوتی ہے توحید پکی ہوتی ہے اور آدمی کو توکل حاصل ہوتا ہے جس کی توحید پکی ہو جس کو توکل حاصل ہو یہ آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے نہ اس کو مخلوق کا خوف ہے نہ مخلوق کے اس آتا ہے اور نہ مخلوق کے دبدبے آتا ہے جو سب پر غالب اور غالبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے ساتھ پختہ توحید اور پختہ توکل کا تعلق اس کو نصیب ہوا اللہ تبارک پاک سلامت کی توفیق عطا ہے